امام محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم رسول ہیں قد خلق من میں قبل رسول. بے شک اس سے پہلے کئی رسول تشریف لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ایک مقرر وقت پر رہ کر آپ آسمان کی طرف بلند ہو گئے حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کی طرف بلند ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خزر انہیں ایک لمحے کے لیے بھی موت نہیں آئی لیکن پھر بھی دنیا میں آپ ظاہری طور پہ نظر تو نہیں آتے تو یہ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ انبیاء آتے ہیں خاص وقت کے لیے اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور وہ تبلیغ پوری کر لیتے ہیں تو وہ تشریف لے جاتے ہیں اور جن انبیاء کو کل نفس قتل موت کے تحت ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے انہیں اللہ تعالی نے وہ زندگی عطا فرمائی کہ جو دنیاوی زندگی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے یہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے اسی پر مسلمانوں کا اجماع ہے لیکن پھر بھی وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتے ہاں کبھی کبھی حضرت خضر علیہ السلط وسلم اپنا دیدار کرا دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف نہ اللہ تعالی کا فضل ہے حضور کرم ہے یہ اور بات ہے یہاں پر ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء جب دنیا سے چلے جائیں تشریف لے جائیں تو تمہیں دین نہیں چھوڑنا کیا وہ وصال فرما جائیں او قطلا یا شہید ہو جائیں او قطلن قلب تم الاب تو کیا تم اس حالت میں دین سے پھر جاؤ گے ام قلم الا عقیب ہی فن اللہ اور جو اپنے دین سے پھر جائے وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا خود اپنا نقصان کرے گا وہ سج اللہ اور اور قریب اللہ شکر کرنے والوں کو بہترین صلح عطا فرمائے گا شکر یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کی جائے میدان عہد میں جو لوگ شہید ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے جان بچ جاتی تو قرآن مجید فقان حمید نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی فرما جس جسے بھی موت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے کتاب مج لکھے ہوئے مقررہ وقت میں موت آتی ہے نہ اس سے پہلے آتی ہے نہ اس کے بعد آتی تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں موت آئے اور شہادت کا رتبہ مل جائے اگر انہیں شہادت کا رتبہ نہ ملتا تو اس دن تو انہیں اس دنیا سے جانا ہی تھا وہ گھر پر انتقال کر جاتا وہ میں یور ثواب دنیا نتی منہا اور جو کوئی دنیا کا سیلا چاہے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں یعنی جو نیک اعمال کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں دنیا کے لیے تو بظاہر بسا اوقات دنیا مل جاتی ہے نُؤْتِهِ میں اور جو آخرت کا انعام چاہے آخرت کے لیے نیک اعمال کرے تو ہم اسے سلا عطا فرمائیں گے وسا نجا کریب اور انکریب شکر کرنے والوں کو ہم بہت اچھا سلا دیں گے اس میں نیت کا ذکر ہے اور تمبی ہے کہ انسان نیک عامال میں اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کرے ان نمل اعمال و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کتنا ہی اچھے سے اچھا عمل ہو لیکن اگر نیت میں اخلاص نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا مِّن نبیٍ بہت سے نبیوں نے جہاد کیا مح ر کثیر ان کے ساتھ کئی اللہ والے تھے یہ جہاد سے بھاگنے والوں کو تمبی کی گئی نبیوں نے جہاد کیا ان کے ساتھ کئی اللہ والے تھے فما وسو فِي فی سب کوئی مصیبت کوئی پریشانی جو انہیں اللہ کی راہ میں آئی وہ اس پریشانی کی وجہ سے سست نہ ہوئے فما دافو اور نہ وہ کمزور پڑے مستقانو اور نہ وہ دبے کیسے بھی حالات آئے کہ اللہ والے نہ دبے نہ کمزور پڑے نہ انہوں نے سستی کی نہ ان کے حوصلے ختم ہوئے اللہ شیبرین یہ صبر کرنے والے تھے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور جنگ کے موقع پر وہ چیخ و پکار شکوہ شکایات اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے ماں کا نا قل ان <قَالُو> وہ جنگ کے موقع پر صرف دعائیں مانگتے اور کس طرح دعا مانگتے رب بنگنا اتنا نیک ہونے کے باوجود بھی اس طرح دعا کرتے اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما وہ اس ہو فنا فی اور ہمارے معاملات میں ہم نے جو کوتاحیاں کی وہ بھی ہمیں معاف فرما دے وہ سب اور ہمارے قدم کو جما دے مضبوط کر دے یعنی ثابت قدمی عطا فرما ون سرنا علل قومل کافرید کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما اس دعا کو ہم پھر دوبارہ پڑھتے ہیں رب نغ فر لنا ضون بنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم تو وہ دعائیں مانگتے ان چند مسلمانوں کو تنبیہ جو گھبرا کر جہاد سے بھاگے اسے فرمائے مسلمانوں تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے تم بھی دعائیں مانگتے ثابت قدم رہتے اور یہاں ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے دو چیزوں کی دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ایک تو جہاد میں ثابت قدمی اور دوسری کافروں کے خلاف فتح و نصرت لیکن اس سے پہلے وہ معافی مانگتے استغفار کرتے اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ افضل ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے پھر دعا مانگے کہ سچی پکی توبہ کرنے کے بعد دعا بڑی مقبول ہوتی ہے اللہ ثوابت دنیا پس اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب عطا فرمایا وہ ثواب الآخرہ اور آخرت کا ثواب بھی اچھا عطا فرمایا اللہ یو شب الموشنی اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے